إن الحمد لله نحمده و على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ حضرات محترم روزے کی حالت میں جائز اور ناجائز امور کے متعلق گزارشات آپ کے سامنے عرض کی تھی اب روزہ رکھنے کے بعد ایک وقت پھر ایسا آتا ہے جب روزے کو افطار بھی کرنا ہے روزے کی افطاری کا طریقہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ ایسی اغلات غلطیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان جان بوجھ کے نہیں کرتا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پراپوگنڈا جو ہے یہ اتنا غلیز ہوتا ہے کہ اچھا بلا دانا اور عقل مند انسان بھی پراپوگنڈے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے عربی ادب کی کتب کے اندر ایک واقعہ بڑا معروف ہے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص منڈی سے بکرا لے کے بکرا خرید کے اپنے کام کے لیے گھر کی طرف روانہ ہوا تو تین چار ٹھگ کھڑے تھے وہ کہنے لگے بندہ طاقتور ہے چھین نہیں سکتے کیا کریں کہنے لگے کہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ یہ خود ہی بکرا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے یہ بات یاد رکھے جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کا منفی ذہن بڑا چلتا ہے انہوں نے جلدی جلدی ایک پلاننگ بنائی اور اس کے رستے میں کھڑے ہو گئے جب وہ پہلے وہ غلط آدمی کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اسے کہنے لگا اسلام دعا لے کے کہنے لگے بھائی یہ کتا کتنے کا لیا ہے کہنے لگا پاگلوں میں بکرا لے کے آیا ہوں؟ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے کیا کہتے ہو یہ کتا ہے وہ کہنے لگے یار جو بھی ہے میری جان چھوڑو تم اپنا رستہ ناپاؤ تھوڑی دور آگے گیا تو ایک اور آدمی ملا وہ بھی کہنے لگا یہ کتا کتنے کا لیا تیسرے نے بھی اسی طرح چوتھے نے بھی اسی طرح جب یہ کہا وہ بلاخر کہنے لگا میں ہی پاگل نہ ہوں میں نے تو بکرا سمجھ کے خریدا تھا تو چار بندوں نے کہہ دیا یہ کتا ہے میں ہی غلط نہ ہو جاؤں اس نے رسی چھوڑی اور چل پڑا اور انہوں نے وہ بکرا پکڑا اور چلے گئے یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک جھوٹ معاشرے کے اندر بار بار بولا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں میں اکیلا ہی غلط نہ ہوں سارا معاشرہ کر رہا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے تو عبادات کے معاملے میں بھی ہم بہت سی باتوں میں پروپگنڈے کا شکار ہیں جب اس کی تصدیق کریں گے تو اس کے پیچھے کوئی حیثیت نہیں اس کی ملے گی ان میں ایک ہے افطاری کے وقت کی ایک دعا جو گھڑی گئی ہے کچھ کلمات رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات اپنے پاس سے ایڈ کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو کلمات افطاری کے آتے ہیں وہ اللہ اللہ کا سن اللہ کی کا افطر تو تو جو ہم پڑھتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں یا معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ کلمات زیادہ ہیں اللہ انی لن سنتو وبی کا آمن تو علیہ کا توکل تو اللہ کی کا اختر تو وبی کا آمن تو علی کا توکل تو اللہ رض کی کا اختر تو یہ رسول اللہ کے کلمات نہیں ہیں اور دوسری غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ کھانے سے پہلے شروع بسم اللہ سے کرتے ہیں بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا شیطان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچے نے جلدی سے آگے ہاتھ بڑھایا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ پیچھے ہو گیا تھوڑی دیر بعد پھر اس نے ہاتھ پڑھایا اپنے فرمایا شیطان اسے انگیخت کر رہا ہے کہ اس کھانے کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہو جائے تو ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو بسم اللہ سے کرنا چاہیے نہ کہ اور کلمات سے اور حدیث کی کتابوں میں ابو داود میں جو صحیح ترین کلمات آتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ہیں آپ بسم اللہ کر کے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں جب آپ کچھ کھا یا پی لیتے جس سے تھوڑی سی راحت محسوس ہوتی تو پھر آپ یہ کہتے زحب زما وب تل تل عروق و سب تل ان شاء اللہ ذہب زماں پیاس بج گئی وب تل تر ہو گئی ان شاء اللہ اور جو میں روزہ رکھا تھا ان شاء اللہ اس کا جو کھانا یا پینا ہے وہ پینے کے بعد کی دعا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین بات ہم تک پہنچتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے روزے کا روزے کو افطار فرماتے اور بہترین افطاری آپ نے فرمایا کھجور کی ہے لیکن کھجور سے افطاری فرض نہیں ہے آپ کسی دوسری چیز سے بھی کرتے ہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے یعنی بہتر ہر چیز بہترین چیز جو ہے وہ کھجور ہے اور ہم صرف یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی عمل ہے ہم اسے کریں اپنے طریقے سے لیکن اگر صرف ایک سوچ یہ بلا لیں کہ میں نے اس کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے تو ہمارے چیز کا اجر دگنا ہو جائے گا ایک یہ کہ یہ کھانا تو ہے ہی سب کچھ اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فیضیاب ہونا ہے اللہ کی توفیق سے وہ ہوں کوئی ممانعت نہیں لیکن آغاز اس چیز سے کریں جسے رسول اللہ نے بہترین کہا ہے چاہے وہ ایک کھجور آپ کھا لیں اس کے بعد اپنی مرضی کی چیزیں جو آپ کا من میں ہے جو آپ کا شوق ہے وہ کھائیں اور پیئیں لیکن بعض لوگ دس دن کھجور دس دن نمک دس دن کسی اور چیز اسے سنت بتلاتے ہیں حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں کوشش کے باوجود ان باتوں کو نہیں پا سکا اور یاد رکھیں جہاں ہم افطار خود کرتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بھی افطاری کروائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کی افطاری کروائی اس روزے دار کی اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا لیکن افطاری کروانے والے کو اللہ پورے روزے کا اجر عطا فرمائیں گے لیکن بد قسمتی میرے پیارے بھائیوں یہ ہے کہ بہت سے دوست دل میں اچھے جذبات رکھتے ہیں لیکن جب یہ بات پوچھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کیا ہم اپنی زکات سے افطاری کروا سکتے ہیں میرے عزیز بھائی وہ تو غربا کا حق ہے ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے اس پہ کہ ہم وہاں اپنی مرضی کریں ہمیں تو صرف یہ ہے کہ حقدار کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچاؤ اور جہاں تک افطاری کا معاملہ ہے یہ تو ایک مہمان ہے جو آپ نے کرنی ہے اور اس کا حضر اللہ آپ کو دے گا اور اس کا ریٹرن ملے گا اب ایک صحابی نے میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک بندے کے پاس یہ طاقت نہ ہو کہ وہ کھانا کھلا سکے آپ نے فرمایا ایک دودھ کا گلاس پلا سکتے ہو وہ خاموش رہا تو آپ نے کہا ایک پانی کا گلاس پلا سکتے ہو اگر استطاعت نہیں تو کسی روزے دار کو جاتے ہوئے ایک ٹکڑا کھجور کا یا کسی چیز کا دے دیں بھائی یہ آپ جا رہے ہیں روزہ کھول لیں آپ کا اخلاس ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ بہت بڑا دسترخوان لگاتا ہے تو اسے زیادہ ثواب اور جو غریب غربت کی وجہ سے تھوڑی سی چیز دیتا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا ایسی بات نہیں ہے اللہ کے ہاں ثواب زیادہ اور کم کی وجہ سے نہیں اللہ کے ہاں ثواب دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ملتا ہے اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اپنے دل میں بڑی چاہت رکھتے تھے کہ نیکی کے معاملے میں کسی بھی دن میں سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں ایک کہتے ہیں موقع ایسا آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً تبو کے لیے لوگوں سے فنڈ مانگا حضرت عمر اپنے دل میں بڑے خوش ہوئے کہ آج کے دن میرے پاس جتنا مال ہے زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا انہوں نے اپنا آدھا مال اٹھایا اور مسجد میں جا کے رسول اللہ کے سامنے ڈھیر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں ڈھیر لگ گیا آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی چیز لے کے آتا تو پوچھتے کیا لے کے آئے ہو کہاں سے لے کے آئے ہو یعنی اس کے متعلق یہ بھی معلومات حاصل کرتی یہ جائز طریقے سے ہی ہے حالانکہ صحابہ سے یہ تصور تو نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ سبق میرے اور آپ کے لیے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوشی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں جتنا مال میرے ٹوٹل اثاثے تھے آدھا لے آیا ہوں آپ خوش ہوئے کہنے لگے اللہ آپ کو برکت عطا فرما سیدنا آبو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت چانس یہ تھا کہ آپ کے پاس بہت تھوڑا مال تھا آپ ایک رومال کے اندر کچھ چیزیں باندھ کے آپ لے کے آ رہے ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دی اور آپ نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا ہوں اب سیدنا عمر کے پہاڑ جتنا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ ایک چادر کے اندر یا رومال کے اندر کچھ چیزیں ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا ہوں ہاں اٹھے اور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر آج درم دنار سے بڑھ گیا درم چاندی کا سکہ دنار سونے کا سکہ یعنی آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا آج ابو بکر کا جذبہ جو ہے وہ دنار سے بڑھ گیا ہے مال ان کا زیادہ ہے ان کا کم ہے لیکن ان کے جذبے کی وجہ سے اللہ آج بھی اجر ان کو زیادہ دے گی اسی طرح ایک مزدور آدمی اس نے بھی سوچا میں کچھ دے تو نہیں سکتا سارا دن مزدوری کی مزدوری کرنے کے بعد جو مزدوری میں اسے کھجوریں ملی تھوڑی سی وہ لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میری طرف سے لے لیں کچھ لوگ دیکھ کے ہنس پڑے لو جی یہ بھی بڑی شہر لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہنے لگے جس محنت اور مشقت اور بہترین دل کے ساتھ اس نے سب کچھ کیا ہے نا یہ تم سب کے مال پہ غالب ہے آپ نے اس کی کھجوریں جو تھوڑی سی تھی نا پورے مال کے اوپر بکھیر دی کہ جس طرح اس نے ڈھام لیا اس طرح تمہارے مقابلے میں اللہ نے اس کو اجر دیا ہے تو اس لیے اگر ایک آدمی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل میں گھبراہٹ محسوس نہ کرے بلکہ وہ ایسے حالات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اللہ اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں بلکہ قرآن عزیز صورت حشر میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تو بہت تنگی تھی آپ کے پاس ایک مہمان آیا آپ نے اپنے گھروں میں پہبام بھیجا بھائی کو کھانے کے لیے ہے سارے گھروں میں ایک گھر میں بھی کھانا نہیں تھا پھر آپ نے صحابہ کے سامنے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی آج کرے غلباً حضرت ابو طلحہ تھے کہنے لگے رسول اللہ میں اس کی مہمانی کروں اسے لے کے گھر گئے تو جا کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے اللہ کے رسول کے مہمان ہیں آج انہیں کھانا کھلانا ہے وہ کہنے لگے اللہ کے بندے نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے کہنے لگے بچوں کو کسی طرح سلا دو اللہ کے نبی کا مہمان واپس نہیں جانا چاہیے لیکن عرب کا دستور یہ ہے پہلے بھی اور آج بھی اگر مہمان کے ساتھ بیٹھ کے میزبان کھانا نہ کھائے تو وہ نہیں کھاتا اس کا حل یہ نکالا کہنے لگے جب کھانا رکھنے کے لیے آؤ نا تم تو جو وہاں دیا جل رہا ہو اسے کوک مار دینا بجا دینا میں زبان منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا وہ سمجھے گا میرے ساتھ کھا رہا ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا ابھی یہ سارا معاملہ بڑی سادگی سے ہو رہا ہے کوئی ایسی ذات نہیں جو دیکھ رہی ہو اللہ کی ذات کے علاوہ یہ سارا معاملہ کر کے ذہن میں خیال بھی کوئی نہیں ہے کہ مجھے شابش ملنے والی ہے صبح جب فجر کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو تلا رات کو کیا کیا تھا کہنے لگے اللہ اللہ، آپ کے مہمان کو کھانا کھلایا تھا آپ نے فرمایا تیری کیفیت کو دیکھ کے اللہ نے تیرے لیے قرآن کی آیتیں نازل کر دیم دی کا خود آپ ضرورت مند ہیں اس کے باوجود اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حقیقتا اسلام کی تصویر یہ ہے کہ انسان کو خود ضرورت ہو لیکن وہ اپنے بھائی کو اپنی ذات پہ ترجیح دے اور روزہ اور افطاری بھی ہمیں یہی بات سکھاتی ہے کہ اپنی بھوک اور پیاس کو نہ دیکھے یہ دیکھیں کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے اسے ایک قطرہ پانی مل جائے دودھ کا گلاس مل جائے اسے چند کھجور یا روٹی کے نوالے مل جائے اور یاد رکھیں آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں آپ کے دل کو اتنی راحت ہوگی شاید دنیا کی کسی چیز میں اتنی خوشی محسوس نہ کریں جتنا اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی غریب کی مدد کر کے آپ کو یہ راہ محسوس ہوگی مدد کرنا اپنی جگہ لیکن افطاری کروا کے جو راحت ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی اور صرف راحت ہی نہیں اللہ اس کا بدلہ بھی عطا کرتے ہیں کہ اس کے روزے کے برابر اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا کریں افطاری کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے فیض یاب ہونے کے بعد یہ پڑے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرحتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس وقت جب یہ روزہ افطار کرتا ہے افطاری کے وقت اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہو کھانے کی یا پینے کی اس, اس کا ایک عجیب لطف ہوتا ہے اور وہ کھانے کے بعد جسم کو عجیب سی راحت ملتی ہے جی وہ خوشی ہے جو پہلی انسان کو افطاری کے وقت ملتی ہے حالانکہ روٹی ہم سارا سال کھاتے ہیں یعنی تین تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں بڑا بڑا خوبصورت کھانا اللہ نے دیا ہے کھاتے ہیں لیکن جو افطاری کے وقت کھانے اور پینے کا لطف اور مزہ آتا ہے اور دنوں کے کھانے میں نہیں آتا یہ ایک فطرت ہے یہ پہلی خوشی ہے جو افطاری کرنے والے کو اللہ عطا کرتے ہیں اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے رب سے ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے اس نے رکھا اور اس کا بدلہ میں دوں گا میں اپنی مخلوق میں سے فرشتوں میں سے اور مخلوق میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس کا اجری اسے دے بلکہ اس کا اجر جب میری بارگاہ میں یہ آئے گا میں خود عطا کروں گا یہ دوسری خوشی ہے جو روزے دار کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے پہلی خوشی تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں دوسری خوشی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ ہر ایماندار مسلمان مواحد کو کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ملے گی اللہ ان اچھے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما یہاں میرے عزیز بھائیو ایک بات یاد رکھے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے چاہے زندگی کی کسی بھی اکائی میں ضروری نہیں ملازم ہو زندگی کی مزدور سے لے کر وہ اوپر تک ہم نے حلال کو اپنے لیے حرام اور حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے یاد رکھیں اگر خدا نہ کرے سارے کھانے میں ایک لکما بھی حرام ہو تو نہ نماز نہ روزہ نہ زکوۃ نہ حج کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں حصیت نہیں رکھتے اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جس رزق کو کما اور کھا رہے ہیں وہ کیسا ہے اگر ہمارا رزق درست نہیں ہوگا تو ہماری کسی عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی اس لیے بنیادی نقطہ یہ یاد رکھے چاہے کہنے والا ہے یا سننے والے ہم سب کے لیے سب سے اہم بات زندگی کے ہر معاملے میں وہ یہ ہے کہ ہم جو رزق کماتے ہیں اور جو رزق کھاتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے اگر نہیں تو پھر ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اس دھوکے کا انجام اچھا نہیں ہوگا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی عبادات کی حفاظت جس کے حلال کما اور کھا کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کو لہٰذا وسطی